وعنا يا نور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ تعینہ علیہ و وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا و و فلطنحد مبارک وسلم بارہ رمضان مبارک رمضان شریف کی بارہویں شب نہ کیوں ہمیں بارمی پہ تیار آئے کہ آئے سی روز احمد مختار آئے فلیہ وسلم مبارک شب تو ہے ہی رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں بارہویں کی نسبت بھی مل گئی ہے اور استقبال مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ کے ہاں جو بھی رمضان کی گھڑی جو تاریخ ہو مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جن ان مبارک گھڑیوں کی خوب خوب برکتیں اور رحمتیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب کرے اور وہ ہمت اور توفیق دے کہ اس کی رضا والے کام ان ایام ان اوقات میں ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ کر, کر اس کی خوشنودی کا سامان کر سکیں اور وہ دن جب بہت ہی زیادہ شدید ضرورت ہوگی نیکیوں کی تو یہ اعمال کاش اس کے فضل و کرم سے ہمارے لیے زیادہ نجات اور زیادہ آخرت بنے استقبال مدنی مذاکرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج آپ کو ایک کرامت سناتے ہیں بلکہ ایک نہیں کئی سناتے اپنی نہیں ایسا تو نہیں آپ لوگ یہ سوچ رہے میں اپنی کرامت سناتی ہوں ہاں اللہ کے ولی کی ایک بزرگ کی کرامت سناتا ہوں وہ اے, یہ تفنن کے لیے میں نے عرض کیا ہے اے, جو ہے وہ اولیا کرام سے جو خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے س, سمپلی اسپیکنگ اسے کرامت کہتے ہیں اے, شیخ صاحب جو ہے ان کا معمول تھا کہ وہ اے, علاقے میں ایک مشہور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف تھا تو وہاں پر معمول کی چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا ایک بڑا پیارا معمول ہوتا ہے یہ یعنی مبح کام میں بھی اس طرح کی ان کی اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں حکمت عملی ایسی بنا لیتے ہیں کہ اس کے اسے نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور آخرت کا نفع اٹھا لیتے ہیں تو یعنی واک بھی کرنی ہے نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت واک کرتے ہیں تو وظائف پڑھتے رہتے ہیں اوراد پڑھتے رہتے ہیں اذکار کرتے رہتے ہیں اسی طرح بزرگان دین کا بھی ہے کہ چہل قدمی فرماتے تھے تو چلتے چلتے سبق بھی مولانا امجد علی اعظم علیہ رحمان جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے ان کو طبیبوں نے تجویز کیا کہ آپ چہل قدمی فرمایا کریں تو یہ چہل قدمی فرماتے تھے تو طلبہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور یہ وہ سوال پوچھتے رہتے تھے جواب دیتے رہتے تھے ان کا مدن یوں چلتا رہتا تھا یوں چلتے چلتے بھی یعنی اس وقت کو بھی نیکی کے کام میں استعمال کیا تو یہ ان کا معمول رہا ہے رہتا ہے بزرگوں کا تو ان شیخ صاحب کا بھی یہی معمول تھا کہ یہ چہل قدمی کے لیے جب جاتے تھے تو مزاج شریف پر حاضری دیا کرتے تھے شاگرد بھی ساتھ تھے ایک بار استاد اور شاگرد کی حاضری ہوتی ہے حاضری کے بعد واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں تو دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو استاد جو شیخ ہے وہ اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تمہیں آج ایک بات بتاتے ہیں لیکن کسی سے کہنا نہیں تو اب ایسی نوازش ہو تو کون رکے گا ٹھیک ہے نہیں کہیں گے اور بتائیے تو صحیح تو استاد کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً دس دن پہلے مجھے حضور پرنور شاف یوم الجز النسور صلی اللہ تعینہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ تمہاری زندگی کے ایام پورے ہو گئے ہیں تمہیں جو مہلت ملی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اب اللہ والوں کی شان بڑی نلالی ہوتی ہے سوہان اللہ تو یہ اپنے شاگرد کو بتانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمل وسلم مجھے اتنی مہلت اور دے دیجیے کہ میں آیت مبارکہ اللہ ان اولیا لا خوف نائن یا اس کی تفسیر شریف جو ہے وہ میں لکھ لوں تو چنانچہ میری التجا وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعداد علیہ وسلم میں مقبول ہو گئی اور اب مجھے تین مہینے جو ہیں وہ اب جو یہ ہیں مجھے ان کی مطلب بارگاہ سے زندگی اور عطا ہو گئی ہے اور اب یہ جو زندگی ہے یہ بارگاہ رسالت سے مجھے عطیہ اور تحفہ ہے اور یہ اتنے مشہور بزرگ ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں تو بڑے مشہور بزرگ ہیں پتہ ہے کون نہیں ہے دکھائیں بھائی کون نہیں نظر آ رہے آپ کو نظر آ رہے تصویر نہیں دکھا رہا ہوں نام پڑھا رہا ہوں جی ہاں یہ میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ حضرت مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے یہ جو استاد تھے اس واقعے کے اندر یہ حضرت ہی ہیں اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے مولانا حافظ سید علی رحمت اللہ تعالی تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ مفتی صاحب جو ہیں یہ کتنے زبردست بزرگ تھے اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تو کم از کم مفتی صاحب نے جو تمنا کا اظہار کیا تھا بار رسالت میں یہ تو پڑ ہی لینی چاہیے کم از کم ویسے تو ان کی ساری تصویر ہی پڑھنی چاہیے اور خود فرماتے ہیں کہ جب میں لکھتا ہوں تو میں یہ پیش نظر رکھتا ہوں کہ میں گاؤں دیہاتوں کے کم پڑے لکھے عورتوں اور بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں اور ایسا درد تھا ان, ان کو خیر خواہی ہے امت کا تو یہ جب یہ ٹارگیٹ آڈینس بنا کر لکھتے تھے تو ان زبان, زبان ہے اسلوب ہے یہ بہت سادہ اور سمجھانے والا ہے اور مزے کی بات یہ ہے ان کی مثالیں بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور مثالیں بھی عام زندگی سے چن چن کر یہ دیتے ہیں جب بات میں مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں یا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کوئی مدنی پھول ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو عام زندگی سے مثال اٹھاتے ہیں اور مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہر یعنی عام عامی شخص کا اس سے واسطہ پڑتا ہے تو اس سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو Uh, ان کی شان جو ہے سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ سنیے uh, حضرت سیدنا علی حسین المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ شریف کے بزرگ ہیں اور یہ ہیں شیخ الدین البکری المدنی رحمۃ اللہ تعالی کے والد کے نامی ان کی بھی بڑی شان تھی اور مدینہ شریف میں میلاد کرتے تھے مدینہ مدینہ اب ان کے ہاں یعنی جو یہ علی حسین مدنی ہے رحمت اللہ تعالی ایک بار ان کے ہاں محفل میلاد ہوئی یہ اس میں بھی ہے واقعہ اس رسالے کے اندر امیر اہل سنت نے بھی جو ہے نا وہ نقل فرمایا ہے آشقان رسول کی حکایات اس میں بھی ہے یہ اس کے علاوہ ایک اور جلیل القدر عالم صاحب سے میں نے ڈائریکٹ بھی سنا ہے یہ والا واقعہ اب وہ مثال فرما گئے وہ عالم صاحب تو یہ ان کے ہاں محفل میلاد ہوئی شیخ علی حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں اور نیاز میں محفل میلاد کی نیاز میں انہوں نے جلیبی تقسیم کی اور اللہ کے ولی کی شان دیکھیے محفل میلاد جو ہوئی اس میں ایسے انوار نبوی چمکے اور بہت ذوق والی محفل تھی وہ اور یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جو یہ جلیبی کھائے گا اسے رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو جلیبی جو اس کی تبرک تقسیم ہوا اور اب ہمارے ایک تھے پاکستان کے بزرگ تھے نیک وہ حاجی غلام حسین مدنی وہ بھی اس محفل میں موجود تھے تو وہ انہوں نے بھی جلیبی ان کے بھی حصے میں آئی تھی انہیں بھی تبرک ملا تھا انہوں کھانا بھی نصیب ہو گیا تھا کھائی بھی تھی انہوں نے تو زارت ہوئی تھی جی بالکل زیارت ہوئی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور یہ کہتے ہیں حاجی صاحب کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے دیکھا کہ انہوں نے غزالی دورہ رازی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بغل مبارک شریف میں لیا ہوا ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کا ہاتھ جو ہے وہ تھاما ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اس طرح میں نے زیارت کی تھی تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی بارگاہ رسالت میں اس خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ الحمد قرب نصیب تھا ان کو آج یہ یعنی بطور خاص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کا تذکرہ کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی ایک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں نے جو نیت کی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ مفتی صاحب کی جو تحریریں ہیں یہ بہت الحمدللہ علمیت سے بھرپور ہیں اور چونکہ آسان عام فہم ہیں اور عام لوگوں کو علماء کو مخاطب کر کے نہیں انہوں نے بلکہ عام لوگوں کو ٹارگیٹ بنا کر انہوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں لہذا ان کی شان اور عظمت دلوں میں بٹھا کر ان کی تحریر کی طرف راغب کیا جائے تاکہ دل میں وہ شوق پیدا ہو جس سے یعنی ان کے جو انہوں نے علم دین پھیلانے کی جو ترکیب بنائی ہے جو مدنی پھول ان کی تحریروں میں موجود ہیں وہ ہمارے دل میں بس جائے اور یہ ہیں بھی حکیم الامت جی ہاں علمائے اہل سنت نے ہند اور پاکستان کے علماء اہل سنت نے توسیع کی تھی اور ایک بزرگ علیہ رحمان نے انہیں حکیم الامت کا خطاب عطا فرمایا تھا تو یہ حکیم الامت ہیں اور ماشاءاللہ اللہ جو ان کی نظر تھی مسلمانوں کے احوال پر اور اس پر یہ بھی یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی تو ان کی تحریروں میں آپ کو جو لائف سٹائل بہتر کرنے کے طریقے نا یعنی زندگی مرہ زندگی گزارنے کو کا جو معیار بلند کرنا ہے اسلامی لحاظ سے اسلامی زندگی کیسے آپ کی پالش ہو سکتی ہے اچھی ہو سکتی ہے ان کی تحریروں میں یہ مدنی پھول بھی بہت ملیں گے اور اگر یعنی اللہ نصیب کرے یہ ہو جائے نصیب ہو جائے ان کی کتابیں پڑھنے کی عادت تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے دین و دنیا کی بہت ساری برکات اور بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں گی السلام وبرکاتہ کیسے ہیں وہاں آتا تھا اب تو کھڑے ہو جا ہوں میں یہی ہوں السلام علیکم کتاب رکھ دیجیے ماشاء اللہ خان اللہ دونوں ہاتھ اس طرح ملائیں کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو یہ سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ کیسا حال ہو گیا الحمد الحمدللہ رب المین اللہ عربی میں حال پوچھتے ہوئے عربی میں جواب دینا پڑتا ہے صحیح ہے دو تین جملے ہیں آپ شوق پورا کر لیتے جی عربی سے محبت ہونی چاہیے ہمارے عقا عربی ہیں جنت زبان عربی ہے مفتی احمد یار خان نئی علیہ رحمٰ کی شان بیان کی تھی کرامت بیان کی تھی تحریر کی طرف متوجہ کرنے کا ذہن تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کی تحریریں نقل کی ہیں اور بنیادی جو ان کا آڈینس ہیں خود فرماتے ہیں کم پڑھے لکھے دیہاتوں کے لوگ عام عورتیں بچے جب میں لکھتا ہوں تو ان کو پیش نظر رکھتا ہوں تو اور جو مثالیں یہ دیتے ہیں عام طور پر ان کا اسلوب ایسا ہے کہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں تو جب کوئی بھی چکی ہے صاحب نے تو بڑی آسان اردو لکھی ہے آپ بھی تو آسان بولیں ہیں اسلوب میں کیا سمجھ میں آئے گا بات مفتی صاحب کی کر رہے ہیں اور آپ اردو اتنی گاڑی گاڑی بولیں گے تو کیسے چلے گا مطلب جو مضمون ہے اصل میں بے اختیار نکلتا انٹینشنلی تو یعنی محرطن تو ہوتا نہیں ہے تو کبھی یعنی جب توجہ رکھتا ہوں تو میں سے اردو ہے تھوڑی گاڑی ٹھیک ہے بیسیکلی آپ نے اردو کافی مہارت ہے آپ کو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں تو شاید یہ وجہ ہوگی جی تو اس میں یعنی کہ اب وہی اب سوچ کے بولنا پڑے گا کہ کون سا لفظ چنوں میں یہاں یہاں میں بریک دوں گا نا آپ کو جی اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کا ایک مائنڈ بنا جو بات اب جو لنک کر رہی ہے وہ میں ارد کر رہا ہوں اب آپ کا ایک مائن بنا کے یار میں نے اب وہ لفظ بولنا ہے کہ جو سننے والوں کی کسی حد تک سمجھ میں آ جائے بعض آسانی سے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو اب آپ کے بولنے کی رفتار میں قدر کمی آئے گی ایک سوچنے کا وقت بڑھے گا ڈیوریشن آپ کی بڑھے گی जी مفتی احمد یارخا نئی رحمتہ اللہ تعالی نے جب یہ سوچا ہوگا کہ میں وہ الفاظ کا انتخاب کروں گا کہ جو دیہات اور گاؤں میں وغیرہ رہنے والے کم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آئے تو ان کی قلم کی روانی کو فرق تو پڑا ہوگا نا اللہ آ اللہ آ اللہ کہ نہیں یار یہ لفظ نہیں نہیں یہ لفظ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی اس کو متبادل تلاش کرنا پھر اب ہو سکتا ہے یہ خود اپنی ذات میں ایک لغت ہوں اللہ اللہ اللہ بیٹا جانتا ہے اور آپ جیسے آج کا جیسے مجھے پتا ہے امیر اللہ سنت کا ایک انداز ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو تو پھر لغت ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتی ہے لغت اور بالکل لغت کے بغیر شاید یہ تحریر نہ کر سکے ہم اتنا ہم وہ لغت پر اپنے آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اب لغت میں یا تو کوئی کتا کوئی مشکل لفظ نظر آ گیا اس کی آسان نکالنے تو لغت دیکھنا ہے یا کوئی ایسا لفظ نکالنا ہے کہ کیا کرے تو یوں تو اب جو خود اپنی ذات میں ہو سکتا ہے لغتوں یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے میں نے ارض کیا کہ جب ہمیں اتنا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ یار کون سا لفظ نکالوں جو سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے تو جو لکھنے کے لیے بیٹھا ہے اس کو بھی تو وقت لگتا دیازت دیازت تو کرنی پڑتی ہوگی محنت تو ظاہر ہے اس میں لیکن کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی ثواب ملے آه. گا جی ہاں جتنا وقت آسان لفظ ڈھونڈنے میں لگ رہا ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارا وقت جو ہے نا وہ ان کا کاریہ ثواب ہوگا کیونکہ اس میں امت کی محبت چپی ہوئی ہے الحمدللہ للہ امت کا درد لے. ہے امت کا غم ہے اور ایک فکر امت کا ایک جذبہ ہے اصلاح امت کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں تک بات اس طرح پہنچاؤں کہ ان کی بات سمجھ میں یہ ادا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان معنوں کر میں لے رہا ہوں دوسرے انداز کو لے رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی والی وسلم کا مبارک انداز تکلم جو تھا کلام کا جو انداز تھا کلام تکلم یہ بھی مشکل ہے بات کرنے کا جو انداز تھا گفتگو جس انداز میں فرماتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی والی وسلم اتنا مطلب کہ وہ فرماتے، اتنے انداز, اتنے انداز سے کلام فرماتے بات فرماتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے حروف گننا گننا چاہتا تو گن سکتا تھا دوسری بات مختصر فرماتے کلام اب کئی ایسے روایتیں ملتی ہیں مگر کلام اگرچہ مختصر ہوتا لیکن اپنے معائنہ پورے کرتا تھا سننے والے کے لیے کہیں بھی ابہام اور اشکال کی وہ نہ رہتا کہ شک و شبے کی گنجائش نہ رہتی تو یہ ایک یقینا یہ بھی ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری ادا ہے جس کو مبلغین کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے یا واعظین جو ہوتے ہیں خطبہ ہوتے ہیں آئمہ کرام ہوتے ہیں آئمہ کرام, کرام ہوتے ہیں یعنی جو اصلاح امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عموماً ہم مشکل لفظ لکھتے ہیں اور دقیق بھی کہتے ہیں اس کو آ, لفظ لکھتے ہیں تو اس سے ہماری علمیت کا بعض کا سکہ تو بیٹھ جاتا ہے لیکن سکہ بیٹھتا ہے دماغ میں بات بیٹھے تو بات بنے نا صحیح. اب یا تو کوئی ذات کا سکہ بٹھانے کے لیے لکھ رہا ہے اس کے لکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا یا کوئی کسی کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے لکھ رہا ہے اس کے لکھنے کا اندازہ کچھ اور ہو جائے لیکن جس کا سکہ بٹھنا ہے نا اس کی بات بیٹھے ضروری نہیں ہے مگر جس کی بات بیٹھے گی نا انشا کا سکہ بھی بیٹھ جائے گا فائدہ ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں اصلاح امت کا ایسا درد نصیب ہو مفتی احمد یارخان عیدی رحمت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا یقیناً یہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہترین عمل کیا بلکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے تذکرے کو ایک یاد آ گیا ایک بیٹھے بیٹھے کا تذکرہ تذکر कल... <سؤال> تذکر <آگا، سؤال> <اللہ> تذکر <سؤال> یاد اگر میرات المناجی یہ ان کی مشکل شریف کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے یہ جی جی جی جی اس کا نام ہے تو انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے فرماتے ہیں جو مجھے مضمون یاد ہے اگر میں بھول نہیں کر رہا ہوں تو مجھے ابھی فن بدھی کی باتیں ہیں لیکن اگر میں بولنے کر رہا ہوں تو میں شاید وسوخ ہوں اس معاملے میں کہ شاید میں درست ہوں پھر بھی احتمال تو رہتا ہی ہے جی, یہ بھی کیا ہو جائے گا آن انہوں نے حدیث نقل کی اس کی کچھ شرع لکھی پھر خود فرماتے کہ پھر میں سو گیا مجھے نیند آئی اللہ سو گئے پھر اٹھنے کے بعد جو لکھی نا تو فرماتے یہ وہ شرح جو مجھے خواب ملک کی گئی یہ ان کا مقام مرتبہ بادہ اور بہت پیاری شرح لکھی ہے بہت پیاری شرح لکھی ہے مجھے وہ تھوڑی تفصیل موضوع نہیں ہے یہ کہ میں اس وقت اس کو بیان کروں کیونکہ پھر جب بیان کروں گا تو پھر اس کی اپنی کچھ وضاحت بھی کرنی ہوگی اور ظاہر اس کو ایک وقت چاہیے مگر بہت, بہت خوبصورت آپ کا انداز رہا اللہ تعالیٰ کی ان پر کرو رحمت ہو آج بھی ان کا مزاج شریف گجرات میں جلوہ فرما ہے گجرات میں جی گجرات میں جی بنیادی جو یعنی وہ تھی نا یعنی جو توجہ دینے کا جو مدنی پھول ہے وہ یہ تھا کہ تحریر کی طرف متوجہ کی جائے جو پہلی عرض بھی کیا تھا واقعہ وہ یہی تھا کہ زیارت ہوئی جب انہیں پیارے آقاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے تو عرض کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ علاء عنّا اولیا جو والی آیت ہے اس کی میں تفسیر لکھ لوں تو اپنی شاگرد سے کسی سے یہ تذکرہ کیا تھا تو اب الحمدللہ جو مجھے یہ مہلت ملی ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توحفہ ہے اپنے شاگرد کو اشار فرمایا تو کم از کم اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں یہ بہت پیارا اصل ہے اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجیے اور اس کی آپ کو وضاحت وہاں بھی مل جائے گی شان حدیب الرحمان من آیت القرآن اس میں اس کے شاید زمینیں میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید یا تفصیل میں تو ہو سکتا ہوگی تو وہاں آپ کو ان کی یہ تفسیر مل جائے گی اللہ ان اولیا اللہ خوفن علیہ سن لو بے شک اللہ تعالی کے اولیا کرام کو نہ خوف ہے نہ کوئی غم اور یہ کون ہے الزی نہ آمنوں و یا تقن وہ جو ایمان لائے اور پرہیز گاری اختیار کی تقوہ اختیار کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایک یا کہ قرآن پاک میں نشانی بیان کی گئی اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوں گے ولی کرام ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور متقی ہوں گے تقوی والے ہوں گے خدا سے ڈرنے والے ہوں گے گناہ سے بچنے والے ہوں گے اور تقوی کی پھر جس طرح جس کا جتنا درجہ اس طرح درجہ بڑھے اور قرآن پاک میں روزوں کے لیے بھی جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے لا لقوم تاکہ تمہیں نصیب ہو تو کیا عجب کے تقوا اختیار کرتے کرتے کرتے کرتے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی آل آل اپنے آل آل بارگاہ میں کوئی مقام دے دے کہ ولایت یہ قصبی نہیں ہے ولا... ولایت یہ وہبی ہے یعنی اس کو آسان کر دوں کہ یعنی یہ کوشش سے نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ولایت دے دے اور اس امت کے ابدال ہیں بعض یعنی اولیاء کرام کی اقسام جو ہیں ان میں ایک, ایک قسم ابدال کی ہے ابدال جو امت کے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو خلاصہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہوگی نمایاں وہ امت کے لیے خیر والا ان کا جذبہ ہوگا یعنی خیر امت کا جذبہ امت کا درد یہ ہو ہے کہ کسی کو ولایت کے درجے پر فائز کر دے اور مقام و مرتبہ اسے بھی کوئی نصیب ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، کرم نوازی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے اس امت میں ایسے بزرگ پیدا کرتا رہتا ہے جیسے آپ نے مفتی احمد جار کا نعیمی نائم، کا تذکرہ کیا ان سے پہلے آپ نے سید احمد سعید قاضمی سید احمد ان کا مزاج شریف ملتان میں میں نے گجرات میں بھی حاضری دی ہے ملتان میں بھی حاضری نہیں الحمدللہ للہ تو کے مزاج شریف پر تو یہ ہیں پھر ان سے پہلے چلے جائیں تو بہت سارے بزرگ گزرے ہیں اعلی حضرت کا دور آتا ہے اس کے بعد ان کے پہلے بھی کئی بزرگانے جن کا دور آتا ہے تو اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو یہ اولیاء کرام کے ادوار آتے رہے ہیں آتے رہیں گے امت کی رہنمائی کے لیے امت کی فلاح کے لیے امت کو بچانے کے لیے جہاں فتنے اٹھیں گے وہاں پر صالحین کا دور بھی آئے گا جہاں فتنے اٹھانے والے امت کو گمراہ کرنے والے خواب و اسلام و دین کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے ہوں یا فواشی و بے حیائی کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے ہوں جہاں امت کو گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے وہاں پر امت کو بچانے والے بھی تب کے آتے رہیں گے مدینہ مدینہ اور یہ سلسلہ جاری تھا جاری ہے اور ان شاء تک جاری رہے گا رب کریم ہمیں ان کے ساتھ رکھے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں آمین کیونکہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن تک شیطان اپنی کارستانی نہیں چلا سکتا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تیرا زور میرے ان بندوں پر نہیں چلے گا جنہیں میں نے اپنے لیے جن کو ہم نے چن لیا ہے تو چنے ہوئے بندوں کے صحبت میں اللہ تعالیٰ میں بیٹھنا نصیب فرمائے آمین اور ہمیں ان فتنوں سے بچائے جو بالخصوص اس دور میں اٹھ رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں پتا چلتی ہیں کہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کسی نے یہ آ کر کہہ دیا کسی نے وہ آ کر کہہ دیا ہے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ بول رہے ہوتے ہیں آپس میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں دیکھتے سوچتے سنتے نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر جو حدیث پاک کی شروعات چودہ سو سال گزر گئے ہمارے بزرگوں کو اولیا کرام کو علما کرام کو نہیں ملی وہ آج اٹھ کر کوئی آدمی بولنا شروع کر دیتا ہے بتانا شروع کر دیتا ہے ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا خواہ اس کا تعلق موسیقی سی ہو خواہ اس کا تعلق بے پردگی سی ہو خواہ اس کا تعلق کسی بھی طرح کی بات سے ہو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہمارے علماء کرام ہمارے صاحب ہمارے صاحبۂ کرام اولیائے کرام بعد کے علمائی کرام اس کے بارے میں کیا کچھ عطا فرماتے گئے ہیں وہ بہت اچھی تفسیر کو جانتے تھے وہ بہت اچھی حدیثوں کو جانتے تھے ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی چالیس چالیس پچاس پچاس تیس, تیس سال پڑنے کے بعد یہ جب اب اللہ کے بندوں کو اپنے علم بیان کرتے تھے تو علم کے سمندر بہا کرتے تھے ایک ایسا دور بھی گزرا ہے یقیناً آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں آج بھی امت کے رہنمائی کرنے والے موجود ہیں آج بھی ایسے علماء علماء حق علماء اہل سنت موجود ہیں جو امت کو راہ راست پر چلانے کی کوشش کرتے انہیں فطروں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کسرت کرے اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہمیں فطنے اور فساد سے محفوظ رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین بجا اہین نہ بجی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اب وقت ہوا ہے نہ مصطفی صلی صل اللہ, اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو پیغام دیا ہے میں میں کچھ سوچ کر آیا ہوں میں سوچوں جلدی سوچ لیں گے تو سوچو گے سوچتا ہوں میں وہ گھری کیا عجب گھری ہوگی ہوں تو پھر یہ ہوگا نا کہ سوچو تو سوچتا ہوں میں کون ہے ذوق مولانا حسن رضا خان کا کہا تھا نا ذوق نے تو رحمت اللہ تعالیٰ دیکھ کتنا پیارا نا ہدایت کے بخشش ہے ذوق نات ہے تو سامان بخش ہے تو پھر قبائل بخشیش ہے پھر امیر سنت کی وسائل بخشیش ہے ہاں ماشاء اللہ کوئی چند کلام ایسے یاد تو دلاؤ دشتے طیبہ چھوڑ کر کون کہتا ہے زینت یہ مائک لے لوں بھائی میرے سے کہہ رہے وہ نادرین بولنے میں <laughs> <laughs> آپس میں لگے ہوئے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں کہیں بھی نہیں جانا رہیے گا آسما گڑ تیرے آسما گڑھ تیرے تلو کا نظارہ کرتا ہے کون کہتا ہے جینت کنڈ ارے میرے کو بھی تو دوڑا اور رنگے چمن پسند نہ آئے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند گلشن کون دیکھے تیرے گلشن کون دیکھے دستے طیبہ چھوڑ کر تو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور ایسا نہیں کتنا آپ کے ذہن میں بھی جو ہے نا مزہ آئے گا اے کلام تمہارا نام مصیبت میں جب لیا چلو شیرے گلشن گلشن سیرے گلشن کون دیکھے اچھا لگ کیا ہے پہلے سے لائک تھی دل کی جو, جو کیسی آتی <موع> چلو है क्या صاحب سے مدنی چند گیا کہتے ہیں کیا فرما رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کل وہ دل کی کیفیات کا جو بیان تھا مجھے بڑا اچھا لگا تھا نہیں وہاں بھی ادائیگی مشی شریف اٹھا کر اس کو پھر میں پڑھتا رہا फिर وہ कल से अब तक جو ہے نا وہ زبان پہ یہ ہوتا ہے نا آ جاتا ہے تو, تو عجیب اللہ اعلیٰ حضرت کے کلم جی جی کی روانی جو ہے نا وہ کیا روانی ہے وہ تو خطل کام نہیں کرتی یار اے حروف لفظ خاندان جی حضرت جی کے شریک کلام ذوق نہ دیکھے سامان بخش دیکھے اس میں ایسے سے کلام ہے ایسا جی لگتا ہے کہ جو الفاظ ہے نا یہ آتے ہوں گے جی بارگاہ جی میں جی, جی آقا کی نعت میں مجھے بھی کہیں شامل شامل کر لیے تو الفاظوں کا بھی کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہوں چلیں سنتے ہیں اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان جنہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن بھی کہا جاتا ہے اور ان کا تخلص بھی حسن ہی ہے کفایت علی کافی علیہ رحم کا کلام سنتے تھے مولانا دیکھے گئے میرے سے کیسا میں کتنا سناتا ہوں میرے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا سناتا ہوں چلو آپ تو کچھ سنا ہو علیہ حافظ محمد وائن کون دش پا چھوڑ کر ص اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مم روزہ انور سے لے کر ممبر تک اجر مبارکہ سے ممبر تک نا ممبر تک یہ ریاض الجنہ یعنی کہ جنت کا باغ کہا گیا ہے کتنی عظمت والا ہے وہ مقام سوائے Oh, بب ال امین کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بار بار حاضر ہونے کا یہ شعر ہے بلی شکا رسول ہیں آپ ماشاءاللہ کلام سن رہے ہیں اب جمتے کیوں نہیں ہیں جی جاتا ہے سنتے جائیے جمتے جائیے پڑھتے جائیے تصور میں کھوتے جائیے لطف اٹھاتے جائیے تعالیٰ نے جب لکھا تھا نا شریف اور جب خواب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تھا تو منقول ہے کہ بعض اشعار سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح شاخیں شاخ کی موومنٹ ہوتی ہے اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے آپ کے جسم مبارک میں جمبش ہوئی تھی تو اور بھی لکھا ہے بزرگوں جمع کرو جی اے عشقہ رسول جمعہ کرو مدینے کی باتیں ہیں مدینے کی یادیں ہیں ذکر مدینہ ہے یاد مدینہ ہے منہ ہے اور زو ہیں کیا کچھ ہے پڑھے ایسے جلے پر کروں میں کرو کو مثال ح فر ادو حسر می بیول ہیں ادو ہاں آپ بھی چاہتے ہو کہ میں کچھ بولوں گا یوں یہ کتنا زبردست شیر ہے ایک ایک ادو جو ہے نا وہ آفت آفق بس گیا ہوگا اور ایک ایک کا منہ تکرا ہوگا تو کیوں ادو کہتے ہیں دشمن کو مخالف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا اب وہ کیا مطلب کہ وہ پھنس گیا نا وہ کیسے پھنسا آپ کا سہارا چھوڑ کر قیامت کہ روز سب سمجھ میں آ جائے گی اس لیے اعلی حضرت امام علیہ سنر لکھتے ہیں نا آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ ماننا ہی ماننا ہے وہاں تو بس بس اتنا ہی سباب انعقاد بزر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا ہونا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ لطف آپ کا ہوگا کیسا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا, کیا ہوگا تو یہ شان ہوگی میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان سے ان کا رب ارشاد فرما کے حبیب سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو مطلب یہ خلاصے روایتوں کے مضامین ہے کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو یہ پھر نہ مانیں گے کیا مت اگر مان گیا تو آج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں چھپنا ہے آپ کی عظمت کا آپ کی شان کا آپ کے رتبے کا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ان, ان کی پہچان عطا فرمائے اور ان کی, ان، ان کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو یہ بہت ضروری ہے اس میں عاشقہ نے رسول کی صحبت میں رہیں گے نا تو بس مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ان شاء اللہ آکا کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے کیسے جائیں گے باقی جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ان رسول اللہ تک رے کا گاؤ لو ہس میں ادو آ نے دے ہس گے کا سہارا چھڑے آس گے کا سہارا چھوڑ اڑ نم نم جب رب ہس میدان گپ کس طرح پر جب رب ہسی میدان آ چکے پاد سا سبا پا وے چھوڑ کر چھ کے ماد سپا پا ہے چھوڑ سارا نو نفس سرکش گاگا گا تمہیں فلد الد کی سارا نو نب نف سرکشا گا گا بائی با تمہیں ہٹ کر کھڑا ہو مجھ رستہ چھوڑ گئے بدل ہٹ کے کھڑا ہو مجھے رستار چھوڑ گئے مرکی مرکے چپ چپ ان حسن مر کی مری پہ جاتے ہیں اصل مرم رے جو آتے ہیں بدھی مجھے جی ہے جو آسائی اصل میں زندگی جل مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر چوڑی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ اللہ اللہ تعالی محمد مادری چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک سوری پیغام کا حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ارض کیا اے اللہ عزبجل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجئے کہ میں اس سے نفع پاؤں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کی چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاتے رہو یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ تعلی علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں ماشاء اللہ امین سنت کی مسکراہٹ دے کر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ مدنی پھول ملیں گے ذرا اگر مائک لگ جائے تو وہیں سے مدنی پھولوں کا آمد ہو جائے گی ان شاء اللہ نا سلو الحبیب جی. صلی اللہ تو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد جی اللہ صلو حبیب میں تو وہ خوش ہو رہا تھا سوری, سوری پیغام تھا یا مدنی خاکہ تھا چوبیسا ما ماشاء اللہ بہت اچھا تھا یہ انداز بہت پیارا ہے اس سے مدنی منع مدنی منیا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اللہ کرے کہ تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینی چاہیے اور یہ کیلے کے چھلکے آم کے چھلکے وغیرہ سڑکوں پہ پھینکنے بھی نہیں چاہیے پھینکیں گے تو روڈ پہ آئیں گی نا اور کسی کو تکلیف کا اندیشہ کھڑا ہوگا حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ ایک شخص نے راستے میں کانٹے دار مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس کو ہٹا دیا وہاں سے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا اور اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی ماشاء اللہ تو یہ اچھا کام ہے صدقہ بھی یہی ہے اس کو صدقہ بھی کہا گیا کہ مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے تو جب تکلیف دہ چیز ہٹانے کے اتنے فضائل ہیں تو جو لوگ تکلیف دے چیزیں راستوں میں ڈالتے ہیں کچرا ڈالتے ہیں چھلکے ڈالتے ہیں پتھر ڈالتے ہیں گھر میں کچھ وہ مرمت وغیرہ کرائی مینٹنس وغیرہ تو ملبہ نکلتا ہے وہ لوگوں کے راستے میں ڈال دیتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے شاپر اٹھا لیتے ہیں گھر کے کچرے وغیرہ کی وہ کسی کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں یہ سب کو سوچنا چاہیے مسلمان کو اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ پہنچائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جزاک اللہ خیرہ, اللہ خیرہ, جزاق خیرہ, جزاق خیرہ, جزاق خیرہ و جی غلام نسور بھائی اصل میں اس میں بھی اگر ہم اس کے اگر ہم تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ پر جائیں نا جی تو بات وہی آ جاتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے ہمیں اس طرح کی تکلیف د اشیاء کافی آپ کو نظر آئیں گی جی لوگ اپنے آپ کو تو بچا کر نکل گئے جیسے کوئی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کیلے کا چھلکا نظر آیا اور بریک لگا کر وہ آگے ہوا ہوا جائے گا لیکن محترم کیلے کا چھلکا اٹھا کر اس کو کسی کوڑے کے ڈبے میں یا سائیڈ میں نہیں ڈالتے جی یہ جی بھی ایک ہے یعنی جی ایک جی تو وہ طبقہ ہے جو یہ تکلیف د اشیا پھینکتا ہے یا مطلب کہ وہ چیزیں جی جی جی اچھا اس وقت سے کہ کی آپ کیسے کاٹ کریں گے کہ جیسے آپ نے یہ ہاتھوں اور کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یار اب میں کیا یہ دراز چلتے اب میں یہ کچرا اٹھاتا رہوں گا کیلے کا چھلکا اٹھاؤں گا بعضوں کا وقت بھی نہیں ہوتا کتنا ٹائم لگے گا یار وقت ابھی ابھی ابھی بس کھڑی ہو جائے گی چلے گا یا بس میں بیٹھ گئے یا پھر کار کے آگے بس آگے کھڑی ہوگی پتا چلے گا کتنا وقت لگ جاتا ہے بندہ کمانے کا اتنا بڑا موقع مل رہا ہے اور آپ گھڑی دیکھ رہے ہو یار مطلب ایک ایک منٹ میں شاید نہیں لگتا یار ایک مطلب سائڈ میں کر دینا ہے بعض اگر آدمی کچھ ات... اس طرح اس انداز میں جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے میری شان کے خلاف ہے یار میں کیسے کچرا اس کو صدقے کا ثواب کہا گیا نہیں تو یہاں یہ جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ قلبی مرض ہو نا کہ اس کی وہ شان کے خلاف سمجھ رہا ہے اور ایک طرف نکی ہے نیکی کرنے کا ایک وہ ہے اور دوسری طرف اس کا دل جو ہے اس کو ایک ایسا یعنی سوچ ڈال کر وہ اس طرح سے اس کو روک رہا ہے کہ وہ یعنی اس کو عجیب لگ رہا ہے کہ یار میں یہ کام کروں کیسے کروں جبکہ مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا سبب نہیں ہے اب مطلب یہی کہ تربیت نہیں ہے اس کا ذہن نہیں ہے یا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس کو تکبر یا گرور دل میں بیٹھا ہوا ہو اور تکبر اور غرور کی ایسی راڈ اس کے کردار کے اندر گڑی ہوئی ہو کہ وہ اس کو جھکنے نہیں دے رہی اس کو نمنے نہیں دے رہی کہ یار جھکوں گا اٹھاؤں گا سائڈ میں رکھوں گا تو بولے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یار لوگ اچھا کہیں گے کیا کہیں گے آپ یہی سوچتے رہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو کیسے کام چلے گا کہ مطلب یہ سوچ تھوڑا باہر آئیے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو دیکھیے کہ میرے رب کا کیا حقوق ہے میرے رب کی رضا کس میں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں تو ہم نے بالکل بہت سارے ہمارے نقصان کر دیا اور ہمارے تو کام ہی لوگوں کے لیے ہو گئے اب کپڑے بھی پہن کر نکلتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو لوگ کیا کہیں گے ایسے کپڑے پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہاں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس سے بات کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اب لوگوں کی باتوں میں پڑ جاؤ گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دوسری باتیں کب ہو لوگوں کی تو حالت ہی عجیب وغیرہ وہ مجھے حضرت محبوب علیہ نظام الدین اولیا رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ کہ حضرت تھے وہ کہیں پانی کے کنارے اور وضو فرما رہے تھے تو کوئی بچھو بچھو تیر نہیں سکتا بچھو وہ پانی میں گر پڑا کسی سبب سے یا پڑا ہوا تھا اور وہ ڈوب رہا تھا تو حضرت نے ہاتھ ڈالا اور اسے پانی سے باہر نکال لیا اس نے مارا ڈنگ تو وہ ڈنگ ہوگا بہت شدید ہاتھ نرزا تو دوبارہ وہ پانی میں گر گیا بار بار اٹھاتے رہے اسے میں بھول نہ جاؤں آپ میں یاد دلا دیا کریں نا یہ کلام سے پہلے آپ بھی یاد دلا دیا کریں مدری چین کے ناظرین آج کے سوالات تیاری ہے یہ الحمد ہمارا جو ہے کہ سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کو یہ ناظرین کے لیے سوالات ہوتے ہیں اور درست جواب دینے اور ایک ہی میسج میں تین سوالات کے تینوں درست جوابوں ایک ہی میسج کے اندر ہوں تو یہ سوالات یہ جوابات ہم کو اندازی میں لیتے ہیں اور ماشاء اللہ کل کور اندازی ہو گئی اب انشاءاللہ شاید کسی شب کو یا جو اعلان ہوا وہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن شاید ایک اشرے کا اس میں لیتے ہیں کہ روزانہ تو جی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدی جنگ کے ناظرین پہلا سوال تیاری ہے وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے اللہ اللہ وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے وہ کون سے حکیم ہے جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے جواب آپ کو آنا چاہیے اگر آتا ہو تو ابھی دوسرا سوال لے لیجیے تینوں جواب ایک ساتھ دینے ہیں دوسرا سوال وہ کون سے صاحبی ہیں جن کا لقب وسیر الملائکہ ہے وہ کون سے صاحبی ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے وہ کون سے صاحبی ہے جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے ماشاءاللہ اللہ آج ایک بار پھر حسن رضا کی زیارت ہو رہی ہے سبحان اللہ اللہ یہ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں ماشاءاللہ اللہ مدینہ لبیک وہ آپ نے جو کون سے حقی میں یہ سوال کیا تو ہمارے اردو میں حکیم تو طبیب کو بولتے ہیں اور یہ وہ متب چلانے والے ڈاکٹر طبیب نہیں بلکہ حکمت اور دانائی کے لحاظ سے حکیم بابا وہ عرض عقل مندی کی باتیں کرنا حکمت اور دانائی کی باتیں کرنا میں یہ اللہ کے نیک بندے تھے میں, کرو کہ میں ڈاکٹر کے نام پر کوئی والے نام نمبر بھی صورت پرانے کریم میں بابا مجھے مجھے جب یہ سوال ملا نا تو یہ میرے اسلامیہ بھی شاید سن رہے ہوں گے یہ سوال جیسے ہی مجھے ملا میں نے کہا یہ حکیم آپ نے لکھا یہ حکیم سے کیا حکیم حکیم تو وہ حکیم ہوتا ہے اور ان کی جو وجہ شہرت ہے کہ یہ حکیم ہونا ہے جو مطلب چلاتے ہیں یہ سب حکمت کی باتیں اور یہ ساری چیزیں میں رکھی تو میں کہا یار اب میں پوچھوں کس سے کہ وہ کون ہے جو ابھی میری رہنمائی کرے گا میں کہا اس طرح لکھنے والے زیادہ سمجھدار ہوں گے انہوں نے ہی وہ لکھ دیا ہوگا تو جو اس کالی اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہے نا میں سیم تقریباً یہ سیم باتیں میں سوال سے پہلے ان کو کر چکا تھا کہ یار اس کا یہ کیا ہے یہ اب یہ سوال کیسے بنے گا اب تو وضاحت تو ہوئی گئی وہ حکیم تو تھے لیکن وہ متب والے حکیم نہیں حکیم تھے حکمت دانائی کی باتیں بہت عقل مند جی مفکر ماشاء اللہ مگر عوام اس کو واقعی حکیم لکمان مشہور یہی ہے کہ یہ جیسے کوئی جڑی بوٹیوں والے اب جواب تو آپ نے دیا ہے سے وہ ہوا یہ کہ وہ مدنی منا دکھانا بھول گئے تھے تو میں نے کہا ان کے خاندان والے بیچار انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج نہیں دکھایا دل توڑا کریں گے میں نے کہا چلو دکھائیں تو دوبارہ اسکرین چلائی تو فائر موجود تھا میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ کبھی کبھی جو چلاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہ میں نے ارد کی تھا کہ یہ میں ارض کر چکا تھا ان کو کہ یار یہ غلط فہمی اس کی ہوگی نا جو آپ لوگوں نے لکھا ہے اور وہی آپ نازر کو تو ایک تشویش ہوئی لیکن وہ ناظر ایسا ہے کہ اس کی بات پہنچ جاتی ہے سنی جائے نہ سنی جائے الگ بات ہے پہنچ جاتی ہے ما ماشاء اللہ اب اب اب تو جواب تو ہو گئے آپ کیا کریں جواب تو ہو گیا اب سوال نیا لائے چلو ایک نیا سوال آپ دے دیں کی طرف بھی اشارہ ہے کوئی سوال اور لے لیجیے اب ان سے ہی لیں گے اور کس سے لیں گے ہر سوال غلط تھوڑی دیتے ہیں دیتے ہو جاتا ہے انسان کو لیکن ہمیں تین سوال ابھی دینے ہیں نا بابا اور یہ مطلق یہ سوال غلط بھی نہیں ہے واقعی وہ حکیم تھے لیکن وہ حکمت کے لحاظ سے میں نے عوام ہی لحاظ سے ان کو حکیم کہنا درست ہے کوئی ایسا آسان کا سوال آپ کے ذہن میں ہو مدنی چلیں گے ناظرین کے لیے ابھی ہاتھ تو ہاتھ اگر ذہن میں آتا ہو تو وہ ہم دے دیتے ہیں تو یہ سوال ہو جائے گا آپ کی طرف سے ناظرین کے لیے ہو آسان سا ہو میں مجھ سے فرما رہے جی آپ سے عرض کر رہا ہوں بابا یہ پوچھ لے کے قرآن کریم کے رکوع کتنے تھے رکو کتنے ہیں اگر نہ کیا ہو تو یہ سوال ٹھیک ہے جی مدیچہ کے ناظرین اب اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں ویسے گنتی میں تعداد میں یہ مسائل ہوں گے شاید صورتوں میں اختلاف ہو یا نہ ہو صورتیں پوچھ لیں یا اس طرح کا کوئی پوچھ لیں اختلاف جس میں نہ ہو اب صورتیں لیں پوچھ لیں ابھی فی جو سوال میں جو ہوا ہے ہمیں تین سوال دینے ہیں یہ پوچھتے تھے قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں آپ اتنا مشکل بھی شاید نہ ہو قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں تیسرا سوال خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ کس نبی علیہ علیہ السلام کا لقب ہے تو یہ تین سوالات ہو گئے وہ کون سے صحابی ہی ہیں جن کا لقب غصیر الملائکہ ہے قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں اور خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے یہ تین سوالات کے جوابات آپ نے ایک ہی میسج کے اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کو دینے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی <سلام> ایک چیز آپ دیکھیں کہ کتنی مطلب کہ امیل سنت کی اس میں ایک پرفیکشن ہے جو فورن اس کو کہتے نا کہ وہ پکنگ پاور کہتے کیا بولتے ہیں جی جی نا جی ہاں ये ये کہتے نا؟ جی ہاں جی اتنی ہے کہ فورن یعنی کہ انہوں نے اس کو فورن مطلب وہاں ان کا ذہن بھی گیا اور عوامی ذہن کسی اور غلطی میں نہ چلا جائے اس کو بچانے کے لیے فوراً آتا ہے تو وہاں بیٹھ کے میں نے یہی عرض کی تھی میں نے کہا یہ حکیم آپ لکھتے رہے ہو یہ حکیم کنفیوژن پیدا کرے گا کیونکہ یہاں کوئی اور والا حکیم یہی عرض کر کرائے تھے اور الحمدللہ للہ امیل سنت نے بھی اسی الحمد بات کو لیا اور یہ بنتا تھا جی جی بنتا تھا وہ حکیم ڈھونڈتے تو مشہور تو ہوتا لیکن یہ یہ عوامی انداز وہ جو مفتی احمد یار خا نہیں نہیں مل رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ہم تذکرہ کر رہے تھے یہ ایک عوامی انداز ہے کہ اس عوامی انداز کو لے کر چلنے سے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں عوام کیا سوچے گی یہ بعض لوگ جو ہے نا کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے تو کہا لوگ کیا کہیں گے نہیں دیکھا کرو یہ تو کیا ہو گیا کبھی بولتا ہے لوگ کیا کہیں گے دیکھا نہیں کرو کروتا بولتا لوگ کیا کہیں گے موقع محل دیکھ کر معاملات کیے جاتے ہیں کہ کہیں کہیں مطلب جیسے کہ, نا کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے جی جی تو کہیں مطلب اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرے جو تنفیر عوام کا سبب ہو جس سے لوگ گین کھائیں لوگوں کو نفرت ہو ان افعال ان, ان کاموں سے بچنا جی یہ بھی شریعت نے اس کو پسندیدہ فرمایا ہے جی تو پہلے کا جو ہے اس کا تخاطب یہ ہے یعنی اس کا جو موقع محل یہ ہے کہ بعض بعض ہمیں جو کرنے والے کام ہوتے ہیں اس کو ہم رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جی تو وہ اس تناظر میں آپ وہ کہتے ہیں اور یہاں یہ ہے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کام ہم, ہم یعنی کہ اپنے شوق سے تو کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جو خوب اس پر غلبہ ہوتا ہے لیکن وہ امام کے لیے نفرت کا باعث ہوتا ہے اور پھر ہم, پھر ہم نہیں رکتے ہم رکتے بیٹھتے ہیں ایسا ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے بس یہ باتیں آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے ہیں تو ان یہ علم و حکمت کے مدنی پل آپ کو اور ہم سب کو ملتے رہیں گے اس سے انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری آنے کے بہت سارے چانسیز ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم متقفین کے تاثرات وغیرہ بھی دکھاتے ہیں آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے متقفین اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں مدنی چنل مدنی چنل ada پہلے کی دور کے علم اتنا نہیں تھا علم ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا اور میں کہہ رہا ہوں مسجد کی امام تب تکری کر دیتے تو سن لیتے حدیث سنا دیتے تو بس اس کے بعد خاموشی بیٹھے رہتے تھے ذکر کرتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے اب یہاں پر ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے ذکر کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے اور علم بھی مل رہا ہے یہاں پہ عالم کا کورس ہو رہا ہے سب کورس ہو رہے ہیں سپارہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی عبادت کے لیے دے رہے ہیں ان کو اللہ اور زندگی دے باپا کو اللہ شاد و آباد رکھے ریمبو سینٹر میں ویڈیو کام کرتا تھا تو میری ماں دکان تھی تو اس ماحول کی برکت ہے کہ آج میں نے وہ کام بھی بند کر دیا ہوا کوئی لوگ جہاں متوجہ ہوتے ہیں تو کوئی کچھ چیز دیکھتے ہیں تو الحمد ہمارے پاپا میں بڑی روحانیت ہے اور سکون ہے بس دیدار ہوتا ہے اور بس میں کی بیڑھے رہتے ہیں علم حاصل کرتے رہتے ہیں ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے ان کے لفظوں کی ادائیگی اچھی لگتی ہے دعا کے دوران اتنا روتے جب میں نے کبھی اتنا روتے کسی کو دیکھا نہیں میرے گھر میں اس وقت مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں چلتا میں کہتا ہوں یہ چینل ہر گھر میں چلنا چاہیے برے کام کو برائی کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جو نیکیوں میں اس نوجوان نسل کو سر پہ امام پنائے میں اللہ کے محبوب کی سنت پر چلنا سکھایا تو یہ ماشاءاللہ اللہ کی برکت ہے میری عمر تقریباً پچاس سال ہے تو اس سے پہلے جب دعوت اسلام نہیں تھی لوگ عام طور پر دیکھے تھے محلوں کی مسجدوں کے اندر لوگ سر پہ کپڑا ڈانگ لیتے تھے اور سر چھپاتے تھے وہ بلکہ یہاں تک کہتے تھے آسمان پہ نظر نہیں آنا چاہیے اور بےچاروں کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تھا علم دین کے بارے میں کہ مطلب ہمیں کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا تو اب الحمد للہ یہاں دینی ہلکے لگ رہے ہیں دینی مجالس دینی مذاکرے ہو رہے ہیں مطلب اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مطلب ایسا ماحول میں نے نہیں دیکھا میں نے اپنی لائف اور میری تو کہ میں بھی میں عملی مجھے الحمدللہ اس ماحول نے فلموں کے کام سے دور کر دیا میرا تیس پینتیس سال کا پرانا کام اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نکالا اس کام سے یہ اس ماحول کی برکت ہے تو بس وہ ایک عبد بھائی کا آنا تھا ریمبو سینٹر کی طرف ان کا بیان تھا تو شکر ہے اللہ کا ماشاءاللہ. کہ اللہ نے اس کام سے نکالا مجھے ملحمدللہ. سب ماحول کی برکت سب حضرت صاحب کا فیض ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی الحبیب صلی اللہ وہ جو بزرگ بات کر کے یہ واقعی پہلے اس طرح اتکاف ہوا کرتا تھا کہ لوگ وہ سر پر تولیا اور چادر وغیرہ ڈال کر یہ نکلتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ بات کرے گا تو وہ اتکاف ٹوٹ جائے گا یہ یہ وقت گزرا ہے کیسا میں نے بھی دیکھا گاؤں گھٹوں میں جاری ہوگا ابھی کہ احتکاب جو ہے وہ کرے تو وہ منہ ڈاٹا ڈالے استنجا کھانے کے لیے نکلے دو بھولے نہیں نہ مسجد میں بولنا ہے نہ باہر بولنا ہے بولنے پر پابندی پردہ ٹانگ کے تلاوت کرے چلو پردہ ٹانگنا یہ بھی صحیح ہے سنت سے ثابت ہے اور تلاوت کرنا تو عظیم عبادت ہے اس سے تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کوئی اختلاف کر بھی نہیں سکتا جس کو معلومات ہوں باقی یہ کہ اضافی تھے مطلب معاملہ آسمان پر دیکھنا منع یہ میں نے بھی آج پہلی بار ان کے تاثرات سے سنا تو ہو سکتا ہے کہیں یہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ آسمان نظر آ جائے گا اتکاف میں تو اتکاف ٹوٹ جائے گا تو پہلے باتھ روم بھی بابا تھوڑا باہر ہوا کرتے تھے اس طرح جیسے آج کل جو سہولتیں ہیں باتھ روم وغیرہ کی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تھوڑا صاحب باہر نکل کے باتھ روم وغیرہ استنجا وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس میں بھی شاید یہ تو اور کپڑا ڈال کر اس کے شاید ایک یہ بھی تھی کہ یار کوئی مل جائے گا راستے میں اور میں دیکھ لوں گا تو مجھے بات کرنی پڑے گی تو میں بات کروں گا تو بھی میرا احتکاب ٹوٹ جائے گا بات کرنے سے احتکاب نہیں ٹوٹتا باہر نکلے اور بات کی جب بھی احتکاب نہیں ٹوٹے گا اگر مسجد سے خارج نکلے ہیں اور کسی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے رک گئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرض خواہ یعنی مودی جو اس پر قرضہ ہے کسی کا اور جس نے قرضہ دیا ہے اس نے اگر روک لیا تب بھی احتکاب ٹوٹ جائے گا تو یوں یہ ڈھاٹا ڈالنا یا کپڑا ڈالنا اگر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں احتکاب سے ہوں اور مجھے روکنا نہیں لائن کلیئر رکھنا میری تو تو یہ صحیح ہے مطلب اس طرح ڈالنا اور چلتے چلتے اگر بات چیت کی تب بھی کوئی عرض نہیں چلتے چلتے دعا سلام کی سلام کیا جواب سلام دیا بلکہ جواب تو دینا ہوگا سلام کا دینا چاہیے اور چلتے چلتے ہو اچھا بابا ہم لوگ ہمارے سلسلے میں جو مدنی مذاکرے سے پہلے ہوتا ہے ایک مرحلہ آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں آج کی احتیاطی تدویر ابھی آپ کے ہاتھ میں جو میں نے پانی کی بوتل دیکھی تو ذہن یہ بن رہا ہے کہ پانی کی بوتل کا جو استعمال یہ تو کثرت کے ساتھ استعمال ہے گھروں میں فریج وغیرہ میں پانی کے یہ عموماً پلاسٹک کے اس طرح کے بوتل استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پلاسٹک کے یہ بوتل مختلف انداز پر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کے ہیں میرے مشاہدے میں رہے ہیں بات تجربات آپ کی احتیاطیں تو اگر کچھ اس طرح کی احتیاط ہے اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین تقرر حاضرین کو کہہ دیں کہ جو پانی کی بوتل استعمال کرتے ہیں انہیں کیا کیا اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ اچھے پلاسٹک کی بوتل لی ہے میڈی, میڈی, میڈی کیٹڈ بھی رقم مل جاتی ہے یہ جو ڈسپوزل بوتل ہوتی ہے منرل واٹر کی یہ کہتے ہیں نقصان دہ اس کو استعمال کرنے کے اس کو فارغ کر دیا جائے بار بار اس میں پانی میں نے استعمال کیا اس میں تو اب میں نے یہ شروع کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی اب یہ اللہ بہتر جانے اچھا تو میرا رب ہے اس, اس کے محبوب ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو ملاوٹ اور دھوکے کا دور ہے اب یہ بولتے ہیں یہ اچھی है تو یہ اچھی ہے پھر پتا چلے گا کہ بھائی یہ اچھی نہیں ہے تو اور کوئی اچھی سمجھ میں آئے گی ہاں وہ اس کو جاری کر دیں گے اپنے لیے اچھا اس میں یہ کہ اس کو منہ لگا کر نہ پیا جائے بعد لوگ منہ لگا کر پیتے ہیں پھر اس کو بند کر دیتے جا رہے کہ منہ لگائیں گے تو منہ کا لوہا لگے گا منہ کے تھوک میں کچھ نہ کچھ بدبو ہوتی ہے اب اس پہ لگے گی اس پہ لگے گا تھوک اب اس کو کریں گے بند اب یہ بدبو میں اضافہ ہوگا اور جراثیم پیدا ہوں گے اب اگر مجبورن کبھی بھی منہ لگا لیا تو پھر یہ کہ کسی پاک صاف کپڑے سے اس کو اچھی طرح پونچھ لیا جائے اور جب یہ بوتل خالی ہو جائے استعمال اب اس کا فی الحال نہیں ہے تو ہو سکے تو ڈکن کھول کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تاکہ جراثیم وغیرہ بھی مر جائیں اگر دھوپ میں نہیں رکھ پا رہے تو کہیں بھی گھر میں ہی رکھ دیں نہ رکھ نہ ہونے سے ہونا چاہے وہ ہی رکھ دیں اس کو تو اس طرح بھی تازہ ہوا سے بھی جراثیم کی ایک قسمتی جو کہیں پڑا تھا شاید کہ وہ مر جاتی ہے طرح مطلب یہ کہ اگر احتیاط سے کریں گے اب یہ کہ بوتل میں سے پانی پیتے ہیں پھر ڈھکن رکھ کر ادھوری بوتل بھری ہوئی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر کسی کا دھکا لگا اپنا ہی ہاتھ لگا تو یہ گری اب پانی گرا یہ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈھکن تو گم گم ہی جاتا ہے بوتلوں کا گھروں میں ڈھکن گم جاتے ہیں قطیر آباد آپ کو بھی ہوگا اس کا آج گم جاتے ہو بچے, ب, بچے خاص کر بچے کیا بچوں پر تو ہم لوگ ڈالتے ہیں باتیں بچوں, بچوں نے سیکھا کون سے مکتب میں کون سے اسکول میں سیکھا ہمارے پاس ہی تو سیکھا ہم لوگ بند نہیں کرتے بچے بھی نہیں کرتے بند. تو ڈھکن تو اس کا بھی پین کا بھی فوراً فوراً آدمی بند کرنے کی عاد جیسے اس طرح کی جو بوتل ہوتی ہے نا جو اس وقت میں دکھا رہا ہوں اب یہ بوتل اب یہ ڈھکن یہ کھولا اب یہ رکھ دیا یہاں اور یہ استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد اب اس کو رکھ دیا یہاں آپ شاید یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ, یہ بھی سمجھ لیں اور ڈھکن اٹھا کر اس کو بند نہیں کیا جاتا ورنہ اس کو بند کر دیتے تو پانی بھی بچتا اور ڈھکن کی بھی بچت ہو جاتی کہ ڈھکن بھی نہ کھوتا اور کچرا جی جی جراثیم اور رات میں بلائیں اترتی ہیں سال میں ایک رات ایسی ہے اس میں بلائیں اترتی ہیں جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں وہ اتر جاتی ہیں وہ تو حدیث شریف میں کہ کھانے پینے کے برتن بند رکھے جائیں تو رات کو مطلب یہ رات کے لیے اگر برتن خالی ہے تو بند رکھنے کی وہ ضروری نہیں ہے کچھ ہے گیزا اس میں تو اس کو بند رکھا جائے کچھ نہیں ہے تو تینکا وغیرہ بسم اللہ پڑھ کے اس پر آڑا رکھ دیا جائے تب پھر بلائیں اس میں نہیں جائیں گے تو یوں بھی بوتل رات میں جب استعمال کرے پانی ہے تو بند, بند کرنا یوں بھی مفید ہوا بنا پانی گرتا ہے جراثیم جائے گا کچرے جائیں گے بہت کچھ ہوگا پکن جائے گا بعدوں کا ڈھکن گم گیا تو بوتل بیکار ہو جاتی ہے کیا کرے آپ کو کھلی بوتل کو پھر یہ دوسری لے لی پیسے جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہر ایک تو مالدار نہیں ہوتا نا اور ہر مالدار اتنا بےوقوف نہیں ہوتا جو اس طرح ڈھکن گما کر بوتل کو پھینک دے وہ تو اس کو پتا چلے گا جب مرے گا تو کس طرح حساب دیا جاتا ہے مال ضائع کرنا حرام ہے قصدن جان بوجھ کر مال ضائع کرنا حرام تو اس کا حساب کیا اس کا تو عذاب ہے نا حساب تو حلال پر رہی ہے تو گناہ کا کام ہے جان بوجھ کر ضائع کر دینا وہ ڈھکن وہ بوتل جس کی کوئی قیمت بنتی ہے اب باہر عرفی ہے کہ منرل واٹر کی بوتل پی اور لوگ پھینک دیتے ہیں اس کی دوسری بات ہے اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی کانچ کی بوتلیں بھی پی کے پھینک دیتے ہیں وہ ڈسپوزبل ہی ہوتی ہیں ہاں جو ڈسپوزبل ہو اس کا مسئلہ دوسرا ہے جو ڈسپوز اب یہ جیسے یہ پیالہ ہے یہ ڈسپوزبل نہیں ہے اب اس کو میں پی کے پھینک دوں تو وہ تو زیادہ جرم ہے یا جو میں نے بوتل آپ میری بوتل یا آپ نے بوتل دکھائی یہ ڈسپوزبل نہیں ہے نہیں یہ تو خالی بوتل خریدنی پڑتی ہے اور سستی بھی نہیں ہے پچاس روپے سے تو کم کی نہیں ہوگی یہ بوتلیں جو بھی پانی کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں یہ مطلب قدرے مہنگی ہوتی ہیں عام نارمل بوتلوں کے لیے. کیونکہ پلاسٹک یا معیاری پلاسٹک کا یہ فور ڈرنک واٹر کر کے یہ ہوتا ہے کہ پانی پینے کے لیے ہے اور گڈ فور ہیلتھ کر کے کہ یہ صحت کو نقصان نہیں دے گی وغیرہ وغیرہ کر کے مہنگی نہیں لیں گے نہیں نا آپ سستی یہ سستی دیں گے تو آپ بولیں گے یار نکلی ہوگی تو پہیے زیادہ لیں گے تو اپنے جیسی کمپنی ویسی قیمت بھی لیتے ہیں جیسے کمپنی کا نام ہوگا ویسی قیمت لے لیں گے مٹیریل کے لیے یہاں کون اتنا لڑتا ہے مدنچرے کے نازی الحمد للہ آپ یہ بوتل پلاسٹک کی بوتل جو ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے کچھ مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکرے میں ہی ملیں لیکن یہ کہ یہ بھی مدنی مذاکرے کا ہی حصہ ہے اور اب چلتے ہیں مزید آگے کی طرف سلی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی محمد